رحمان رحیم سامع یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو کے لیے روانہ ہوا ہے لیکن موت آ جاتی ہے فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کر دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا لبیت کہتا ہوا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 اور دنیا کا سب سے عرفہ مقام کرا دیا ہے کابس اللہ کعبے کا سین باب عالی اور حضر اسود کے درمیان کی جگہ جسے چمٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے ملتزم محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک صاف ہو کر ملتظم سے چمٹ کر اپنے رب کی بار کا ہمیں اپنی جولا کر اپنے رب سے کوئی سوال کرتا ہے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 پھر انسان کو مختلف قسم کے درخت انسان کے لیے مختلف قسم کی معذبیں انسان کے لیے مختلف قسم کے سبق لے کے آتا ہے اس سے انسان سیکھتا ہے اللہ کی راہ میں چیزوں جو ہے کس طرح کرنی ہے اللہ کی راہم جہاد کے لیے مال جان کی قربانی کس طرح دینی ہے اپنے گھر والوں سے کس طرح کنارا کشید تیار کرنی ہے اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے کس طرح ترک کرنا ہے اس سے اندر جذبہ سے پیدا ہوتا ہے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 کہ آج مسلمانوں کی کھلا ملک کے اندر تباہی آئی ہے آج کلا ملک کے اندر بربادی آئی ہے آج مسلمان کھلا ملک کے اندر قتل کیے گئے ہیں آج بلا ملک کے اندر مسلمانوں کا خون ناحک بہایا گیا ہے کوئی دن میں جتنے دن امریکہ کے اندر یورپ کے اندر رہا ہر روز خبر آتی تھی آج بیروت کے اندر ایک کار کے دھماکے میں ڈھائی مسلمان مارے گئے ہیں آج ہندوستان کے اندر اتنے مسلمانوں کو سبا کیا گیا ہے آج اتنے فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کو سفا کیا گیا ہے آج اتنے مسلمانوں کا خون نہ کے اندر بہایا گیا ہے آج قبرص کے اندر اتنے مسلمانوں کو ضبع کیا گیا ہے اور ہر روز مسلمان ملکوں کے نمائندے اپیلیں کرتے ہیں ریگن کے پاس جو خدا کا باغی محمد الرسول اللہ کا باغی یا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 صبح بھوکے تھوئے رات کو مال و دولت کے امبار رکھے ان بدماش اور بدبخت اربوں نے اپنی دولت کو اپنے رب کی خوشنودی نوی نے طربت نہیں کیا اللہ منظرائے مرب چند لوگوں کو چھوڑ کر ہرا رب کی نافرمانی کے خدا کی سم ہے یورپ کے دورے میں امریکہ کے دورے میں ہر روز شرم سے منہ چھپاتے تھے اربوں کی کہانیاں چھپی گئی ایک ایک ارب نے ایک ایک کروڑ ڈالر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 تو وہ جواب دیا کرتے تھے لوگوں سنا بہادر تلوار کے میان کو نہیں دیکھتے تلوار کی دھاروں کو دیکھا کرتے تھے آؤ کوئی ہماری تلوار کی دھار کا مقابلہ کر سکے آج ارب عیاسیوں اور بدماشیوں کا شکار اور سب سے پہلے اللہ کا آزاد ان پر آنے والا اور ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں تھے ہمیں اللہ نے نہیں دیا اس کے باوجود ہماری بدماشیاں اییاسیوں اور پر سے. ان کو تو دیا تھا وہ بچے تھے ہم بغیر بچے ہوئے بھوکے محمد الرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں پر لانت کی ہے نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے بری بات کہی سخت بات نہیں کہی اس نبی نے تین آدمیوں پر اپنی زبان سے محنت کی فرمایا بھوکا متکبر اس پر اللہ ایک بھوکا اور پھر متکبر کسی کے پاس کیسے ہوں وہ تکبر کا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 اور اس بد بختی بے ایمانی کو دیکھو ملاں کو سرکاری ملاوں کو اس بات پہ لگایا ہوا اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں جو کس طرح ہمارا مقابلہ تھے ہر روز خدا کی قسم طرح یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں کارٹون بنے ہوئے آل حق نو سال سے حکمران تھے اور آٹھ برس تک کس طرح حکمران رہا کہ کوئی کام اگر کرنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوکنے اور روکنے والا موجود ہے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 آٹھ سال بلا شرکت غیر حکمران رہا اور آج بھی اس کی حکومت ہے اور لوگوں کو بیوقو بنانے کے لیے ملاوں کو پاگل بنانے کے لیے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے مطالبہ کرو حکومت سے حکمران ہے مطالبے کی کیا ضرورت ہے تو اگر کرنا چاہتا آٹھ سال تو کر چکا ہوتا آج بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا موجود لیکن مولوی ہیں بے وقوع بنے ہوئے جس بھی اپنے گنبت رہنے والے اور مال بھی کچھ بیوقوف بنے ہوئے کچھ حکومت کے اشاروں پر لوگوں کو بیوقوف بنانے پر تلے ہوئے یہ ان کی نیتوں میں شکر. اور لوگو, لوگ لوگ نزاح اڑا رہے ہیں کوئی جہاد کا رستا نہیں خدا کی قسم ہے مجھے ڈر ہے یہ آئے جن کے راجیو گاندھی کے دورے روس سے یہ بلا مقصد ہے آج یہ خبریں منظر عام پہ آج ہیں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 اللہ وہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا اس وقت بولتا ہے جب اللہ بولنے کا حکم دیتا ہے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ملاز کو پکڑ کر کہا تھا اے کعبہ تو بڑا مقدس میری بڑی بڑائی لیکن میں سب ریا کی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مومن کا خون کچھ سے بھی زیادہ مقدس ایک مومن کا خون سے بھی آج کہاں ہے مومن کے خون کی بتایا حکومت امن و امان قائم کرنے سے آری ہو چکی ہر روز مسلمان مر رہے ہر روز مومنوں کا خون بہایا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسے عالم میں آدمی کہے تو کیا کہے پیٹوں دل کو کہ رو جگر کو میں مخدور ہو تو صاف رکھوں نو ہزار کو میں تو میں یہ کہہ رہا تھا یاد رکھو لوگوں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 آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑے بدکار اور بڑے تاجر و شاپ ملک لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جس قدر فسک و فجور امریکہ کے اندر ہے کوئی پاکستان کے اندر بیٹھ کر سوچنے والا اس فسک و فجور کا تصور بھی نہیں کرتا انتہا لیکن امریکہ کے اندر ہی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 میں نے ان کو کہا تھا وہاں میں نے کہا ہمارے ملک کے اندر اور دوسرے اسلامی ملکوں کے اندر لوگ اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں اسلام کی نشت ثانیاں ہو رہی کوئی نشت سانیاں نہیں ہو رہی اسلامی قوموں پر زوال آ رہا ہے لیکن میرا ایمان ہے انشاءاللہ اللہ اگر اسلام کو عروج حاصل ہوگا نشت ثانیاں ہوگی تو تم سے حاصل ہوگی اتنے حاضر و کافی ملک میں جہاں قدم قدم پہ برائی لوگوں کو اپنی طرف بلاتی اور دعوت دیتی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کتاب و سنت سے اتنی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونا اور اللہ کے احکامات پر اتنی مضبوطی سے عمل پیرا